باب الربا الربا محرم في كل مکیل او موزون اذا بیع بجنسه متفاضلا فالعلت فيه الكیل مع الجنس او الوزن مع الجنس فا اذا بیع بجنسه او الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع وان تفاضلا لم يجز آج ہم ریبا کے بارے میں پڑھیں گے باپ ریبا بھائی جسے آپ اردو میں سود کہتے ہیں سود بھائی عربی میں اسے کیا کہتے ہیں ریبا کہتے ہیں بھائی یاد رکھو سود لینا اور دینا بڑے گناہ کی بات ہے بھائی بہت بڑا گنا ہے بہت بڑا گنا حدیث شریف میں آیا ہے بھائی سود لینے حدیث شریف میں سود لینے والے سود دینے والے اس کو لکھنے والے اور گواہ وغیرہ جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں ان سب پر لعنت آئی ہے حدیث کے اندر بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو سود سے اپنے آپ کو ہر صورت بچانا چاہیے بھائی ہر صورت جی حتیٰ کہ یہ سود کھانا اتنا بڑا گنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم کھانا چھتیس مرتبہ زنا سے بڑھ کر ہے بھائی اتنا بڑا گنا ہے اور آج پورے ہمارے معاشرے کے اندر یہ سود پھیلا ہوا ہے بھائی بینکوں کی صورت میں بھائی بینکوں کی صورت میں اور عوام کے اندر بھی یہ سود پھیلا ہوا ہے مولانا سود پر قرض دیتے ہیں دوسرے کو بھائی اور اس پر پھر نفع لیتے ہیں عام لوگ سب میں یہ رائج ہو چکا ہے بہت بڑا گناہ ہے بھائی میں نے بتلا دیا ایک سود کا درہم چھتیس مرتبہ زنا سے بڑھ کر ہے بھائی جی تو یہ کے مسائل اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ نادانستگی میں بھی اگر کبھی سود میں پڑھنے کا امکان ہو تو اس سے آپ بچ جائیں بھائی اچھی طرح مسائل کو سمجھ لیں ابھی تک بیا کی کئی قسمیں آپ نے پڑھی بھائی بیا صحی بھی پڑھ لی بیاہ فاصد بھی پڑی بیاہ باطل بھی پڑھی بیاہ مقروف بھی پڑھی آج یہ بیع محرمہ کا بیان ہو رہا ہے مولانا وہ بیع جو حرام ہے وہ بیع جو حرام ہے اور وہ بیع ربا ہے مولانا ربا یاد رکھیے عربی زبان میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں بس مطلق زیادتی کوئی بھی زیادتی ہو وہ کیا کہلائے گی ریبا ربا جبکہ اطلاع شریعت میں ربا کی بھائی تعریف لکھ لیجئے گئے ربا کی تعریف لکھ لیجئے گئی الربا ربا ہوا فاقل ربا ہوا فضل ظلم کے ساتھ خال خالف اور لام لام کے نیچے تنوین لگا دیں بھائی <تصفح> اربا فضل فا عن خالن عن ریوزین شوریپا لأحد, المتعاقدين شورطة شورطة لأحد, العاقدين لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فِي شور فِي فلم فلم واد کے ساتھ لکھنا بھائی تاریخ لکھ لی بھائی بس تعریف پوری ہوئی ربا کی اصطلاح شریعت میں ربا کی سے کہتے ہیں تو بھائی لغت میں تو کہتے تھے مطلق زیادتی کو لیکن شریعت میں مطلق زیادتی نہیں ہے خاص زیادتی کو ربا کہتے ہیں والا خاص زیادتی کو زیادتی کو سمجھ میں ورنہ تو ہر میں ربا ہے مولانا ہر میں زیادتی آتی ہے یعنی بھائی آپ ایک چیز خریدتے ہیں تجارت کرتے ہیں اسی قیمت پر بیچتے ہیں یا کچھ زائد قیمت پر بیچتے ہیں زائد نفع کماتا ہے ہر شخص اس کے اندر بھائی تو ہر دیا نہیں مراد مولانا ہر زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ خاص زیادتی ہے کون سی زیادتی یہ تاریخ میں ذکر ہو گئی فضل کہتے ہیں زیادتی کو وہ زیادتی ہے خالین جو خالی ہو عی سے جو خالی ہو عیب سے وہ زیادتی شوری تعلید جس کی شرط لگائی گئی تھی عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے فل معاوضتی کس کے اندر ایسل آپ العقد معاوضتی عقد معاوضہ کے اندر بھائی عقد معاوضہ کے اندر سورت سمجھ میں آئی بھائی تاریخ سمجھ میں آئی اصطلاح شریعت میں ربا کس کو کہتے ہیں وہ زیادتی جو خالی ہو ریوت سے جس کی شرط لگائی گئی ہو کسی جس کی شرط لگائی گئی ہو آفت کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے فی الوضتی کس کے اندر آکڑے معاوضہ کے اندر بھائی معاوضہ کے اندر دیکھو سورت مسئلہ یہ ایک آدمی دوسرے کے ہاتھ گندم فروخت کرتا ہے اور بدلے میں اس سے بھی گندم لیتا ہے لیکن اس کی گندم ہے آلہ اس کی گندم ہے ردی تو آلہ تھوڑی ملے گی اور ردی زیادہ تو اس نے مثلاً سو ساخ سو قیمانہ بھائی گندم اس نے سو قفیس گندم اعلی والی دی اور دو سو کفیس دو سو نہیں ہو ایک سو پچاس اور ایک سو پچاس وہ ادنا درجہ والی گندم اس سے لے لی تو یہ بیع ہوئی مولانا کیا ہوئی <تصف> اب آپ دیکھیے یہ اعلی گندم کتنی دے رہا ہے <تصف> سو قفیس اور ادنا والی کتنی اس سے لے رہا ہے <تصف> <تصف> ایک سو پچاس تو سو ففیس تو سو کے مقابلے میں ہو گئے اور یہ پچاس ففیس زائد ہو گئے تو یہ پچاس ففیس ایسی زیادتی ہے جو آئی سے خالی ہے آپ بتائیے اس پچاس کے مقابلے میں دوسری طرف سے کچھ آ رہا ہے بھائی وہ سو سے تو ادھر سے بھی سو سو کے مقابلے میں آ گئے تو یہ والے جو پچاس آ رہے ہیں زائد اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے کوئی چیز نہیں ہے آئی کے اندر بھائی اور اس کی شرط لگائی گئی ہے اس جاتی کی بھائی جاتی کی صفت بنائے شوریتا کو بھائی اس جاتی کی شرط لگائی گئی ہے کس کے لیے آفد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے یہاں مثلا دونوں آفت کرنے والوں میں سے ایک کیا کر رہا ہے اس جاتی کو لے رہا ہے کہ میں یہ زائد لوں گا تو شرط لگا دی یا نہیں لگا دی بھائی تو ایک نے زائد کی شرط لگا دی زائد کی شرط لگا دی اور پھر معاوضہ کس کے اندر ہے عقد معاوضہ میں بھائی یہ عقد معاوضہ ہے نا دونوں طرف سے کیا رہا ہے ایوز آ رہا ہے ایک ایک سو کا فیس گندم دے رہا ہے تو دوسرا ایک سو پچاس دے رہا ہے بھائی پچاس تو یہ مانا نا آقد معاسب ایش وہ زیاتی ہو اور اس کی شرط لگائی گئی ہے کس کے لیے عقت کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے لگائی گئی ہے اور کس آکت کے اندر ہے عقد معاغزہ کے اندر بھئی. یہ سود ہے مولانا یہ ہے ربا ربا اچھا بھائی تو میں نے کیا بیان کیا ربا بھائی لغت میں کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ربا کسے کہتے ہیں مطلق زیادتی کو گئی مطلق زیادتی کو گئی لیکن اصطلاح شریعت میں کسے کہتے ہیں وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہو اور جس کی شرط لگائی گئی تھی آقت کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے اور کس آقت کے اندر ہو یہ آنکڑے معاوضہ کے اندر ہو گئی اب آپ دیکھیے مولانا ایک آدمی دوسرے کو توحفہ دیتا ہے توحفہ دیتا ہے مثلاً بھائی اس کو ایک کتاب دے دی تو اب دیکھیے آپ بتائیے ربا اس میں یہ ربا ہے یا ربا نہیں ہے مولانا بھائی یہ زیادتی ہے اس قیمت سے خالی ہے بدلے میں وہ کوئی چیز دے رہا ہے سمجھ میں آیا پھر بھائی آپ ریبات کیوں نہیں کہتے اس کو کیونکہ یہ آخر معاوضہ ہے ہی نہیں مارا نا توحفہ ایک طرف سے دے رہا ہے بھائی توحفہ ہوتا ہے بھائی جس میں نہیں لیا جاتا توحفے کے اندر تو یہ آخر معاوضہ ہی نہیں ہے اور ہم نے تاریخ میں کیا قید لگائی تھی کیا ہونا چاہیے آخر معاوضہ ہونا چاہیے بھائی اچھا بھائی ایک آدمی دوسرے کو قد دے رہا ہے ق تو کہا بھائی ہزار روپے دوں گا لیکن مہینے کے بعد جب واپس کرو گے مجھے پندرہ سو واپس کرو گے آپ بتائیے یہ ربا ہے یا ربا نہیں ہے بھائی یہ ربا ہے مولانا بھائی ہزار دیا تو ہزار ہی واپس دینے چاہیے یہ پانچ سو جو زائد ہیں یہ کیا ہے وہ زیادتی ہے جو عیبت سے خالی ہے اور آخت کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کی شرط لگائی گئی ہے اور آخت بھی کون سا بن گیا شرط کی وجہ سے آخر یہ آخدے معاوضہ ہے مولانا کی پیسے دے رہا ہے تو بعد میں پیسے ہی اس سے لے گا بھائی تیسری صورت بتائیے مولانا ایک شخص نے دوسرے کو کوئی چیز فروخت کی لیکن شرط لگا دی کہ میں تمہیں اس شرط پر یہ چیز فروخت کروں گا کہ سو روپے زید کو دو گے کس کو دو گے زید کو دو گے سو روپے بھائی تو دیکھو یہ جو زیادہ یہ سو روپئے یہ زائد ہیں یہ ایسی زیادتی ہے جو اِوت سے خالی ہے تو اب آپ اسے کیا کہیں گے ربا کہیں گے نہیں بھائی اس کو ربا نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے بھائی ابھی تو تاریخ میں تو بتلا ہے شور تالی احد دل آئی اس جاتی کی شرط کس کے لیے ہو عاقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے ہو اور زید آقد کرنے والا ہے یہاں وہ تو تیسرا آدمی ہے اس کے لیے شرط لگا دی ہے لہٰذا یہ ربا کے باپ سے نہیں ہے بھائی اچھا ربا کے باپ سے تو نہیں ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا بے کے اندر شرط لگائی جائے تو تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ بی بھی صحیح شرط بھی صحیح دوسری صورت بی بھی فاسد شرط بھی فاسد تیسری صورت شرط فاسد اور بی صحیح آپ بتائیے جب یہ ربا نہیں ہے تو پھر یہ کون سی صورت بنے گی ہاں شاہباز یہ وہ صورت ہے بے صحیح اور شرط فاسد کوئی ضروری نہیں پیسے دینا آپ پر اب زیس ہو گئی بے کر لیں آرام سے خاموشی سے ٹھیک ہے بھائی زیسو بیس یہ وہ صورت بن جائے گی سمجھ آئے کیونکہ وہ تاریخ کی تھی وہ کون سی صورت تھی جس کے اندر شرط فاسد ہو جاتی تھی اور بے صحیح رہتی تھی بھائی وہ ایسی شرط لگانا جو مقتض آقد کے خلاف ہو تو یہ بھی کیسی شرط لگائی جس نے جو مقتض آقد کے خلاف ہے لیکن ہے تو مقتض آقت کے خلاف لیکن اس میں کسی ایک کا بھی فائدہ نہیں ہے یعنی بائیں کا بھی فائدہ نہیں مشتری کا فائدہ بھی نہیں اور مزیح کا فائدہ بھی کسی اور کا فائدہ ہے لیکن ہم نے تو ان تین کی بات کی تھی ان تین کا فائدہ نہ ہو شرط مختاقت کے خلاف ہو اور ان تین میں سے کسی کا فائدہ بھی نہ ہو تو ان تین میں سے کسی کا بھی نہیں فائدہ لہذا ایک چوتھے شخص کا فائدہ ہو رہا ہے لہذا آپ کیا حکم لگا دیں گے صحیح اور شرط فاطر لہٰذا لازم نہیں آپ پر ربا کے لیے بھائی ایک حدیث لکھ دیجیے بھائی ربا کے سلسلے میں حدیث لکھ دیجیے بھائی الفین پتا بلفین پتی الفین کے ساتھ ہے آخر میں گولتا ہے مالانا ہا نون پ اور گولتا فن پلفین پتا جلدی لکھیے بھائی وشری وش آئی و تم ربی تمری و تم بالملح والملح مل ہل مل ہے بابی رہا کے ساتھ بھائی ولفیب وا تابل کے ساتھ ہے پھر ولفر واطابل و miss lambmbi mislin miss lambambi mislim bi mislin yadan bi din yadan bi ولفا بلوریبا لکھ لی ہریش بھائی ولفا بل فی مسلم یدن والفضل ربا لکھ لے حدیث دوبارہ سن حدیث مولانا الحینطاب بالحینپتی الحینطاب بالحینپتی والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضه بالفضه مثل بمثل يدا بيد والفاض لريبا حدیث لکھ لی بھائی آپ نے جی. بھائی دیکھو الخین پتا پڑا میں نے منصوب پڑا یہ دراصل مفعول واقع ہو رہا ہے فیل محذوف ہے مولانا فیل یہاں نکالیں گے بی او بیمر کا سیگا جمع کا بھائی عمر کا جمع مذکر حاضر کا سیگا بی اور واو جمع کے بعد الف لکھتے ہیں آپ جانتے ہیں مولانا واو جمع کے بعد ایک الف لکھا جاتا ہے وہ الف بتلا دیتا ہے یہ وا کون سا آیا ہے واو جمع ہے بھائی بی او تو عبارت کیا ہو گئی بھائی بی او تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی بیچو تم لوگ الخین تو گندم کو گندم کے بدلے میں وَالشَعِرَ بِالشَعِری اور جا کو جا کے بدلے میں وَالتَمْرَ بِالتَمْرِ اور خجور کو خجور کے بدلے میں وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحי اور نمک کو نمک کے بدلے میں وَالضَحَبَ بِالضَحَبی اور سونے کو سونے کے بدلے میں وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّتِ اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں مِسْلَمْ بِمِسْلِن unexpected مثل کے بدلے مسل ہو برے مثل کے بدلے کیا ہو یعنی دونوں طرف سے برابر ہونے چاہیے مولانا گندم کو گندم کے بدلے بیچو جو کو جو کے بدلے کھجور کو کھجور کے بدلے نمک کو نمک کے بدلے سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے تو کس طرح بیچو مسلم بھی مسلم مثل کے بدلے مثل یعنی جتنا ایک طرف سے ہے اتنا ہی دوسری طرف یعنی برابر ہونا چاہیے آسان لفظوں میں کہیں برابر برابر یدن بھی یدن ہاتھوں ہاتھ ہو یعنی نقد ہونا چاہیے ادھار نہیں ہونا چاہیے نقد بھائی یدن بھی یدن ہاتھوں ہاتھ بھائی یعنی نقد ہونا چاہیے ول پب ریبا اور زیادتی ریبا ہے زیادتی کیا ہے ریبا ہے جی ترجمہ حدیث کا سب کو سمجھ میں آ گیا دیکھو بھائی قرآن میں تو صرف ریبا کی حرمت کا ذکر ہے الله اللہ الحرام ریبا اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے بھائی لیکن ربا کس کو کہتے ہیں ربا کے معنی تو زیادتی ہیں بھائی زائد ہونا بھائی اب اس حدیث سے مالانا یہ حدیث سی مالانا اس میں تھوڑی سی تفصیل آ گئی بھائی حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ مثلا گندم کو گندم کے بدلے بیچو یا جو کو جو کے بدلے بیچو یا کھجور کو کھجور کے بدلے یا نمک کو نمک کے بدلے یا سونے کو سونے کے بدلے یا چاندی کو چاندی کے بدلے تو کس طرح بیچو مثلم بھی مسلم یعنی برابر برابر ہوں دونوں طرف سے ویتن بھی یعنی بھائی اور کیا ہے نقد ہو ادھار نہیں ہونا چاہیے ول ربا اور جو زیادتی ہے وہ ربا ہے معلومت برابر ہو اگر زیادہ کی ایک طرف سے ایک کی زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے تو یہ زیادتی ربا ہے اسی طرح اگر ایک طرف نقد ہے دوسری طرف ادھار ہے تو یہ بھی کیا ہے ربا ہے زیادتی ہے مولانا کیونکہ نقد ادھار سے بہتر ہوتا ہے بھائی تاجر نقد پیسے پسند کرتے ہیں یا ادھار بھائی نقد معلوم ہو نقد کو فضیلت ہے مولانا تو زیادتی آ یا نہیں آ مولانا نقد کے اندر سمجھ میں جی. تو یہ حدیث آئی مولانا اس کے اندر یہ تفصیل آ گئی بھائی یہ تفصیل بھائی تو اب ربا کیا انہی چیزوں میں جاری ہوتا ہے یہ چھ چیزیں حدیث میں آ گئی گندم جون نمک سونا اور چاندی کیا انہی چھ چیزوں میں ربا ہے یہ ان کے علاوہ میں بھی ہے کرام نے اس حدیث میں غور کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے علت نکالی ربا کی کہتے اور وہ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو پہلی چار چیزیں ذکر ہوئی یہ ماپی جانے والی ہیں مولانا گندم کو بھی ایک خاص پیمانے میں ماپ کر بیچا جاتا تھا آج کل اگرچہ وزن بھی کرتے ہیں لیکن دیہات وغیرہ میں اب بھی کیا کیا جاتا ہے بعد جگہ اس کو ماپ کر بیچتے ہیں بھائی تو یہ ساری ماپی جانے والی چیزیں ہیں گندم ہے اس کو بھی ماپ کر بیچا جاتا جو, جو کو بھی ماپ کر کھجور کو بھی اسی طرح ایک برتن میں ماپ کر بھائی اور نمک کو بھی اسی طرح ماپ کر بیچا جاتا تو یہ پہلی چار چیزیں ہیں ماپی جانے والی اور اگلی دو چیزیں جو سونا اور چاندی ہیں یہ وزن کر کے بیچی جاتی ہیں کیا کی جاتی ہیں <سلام> وزن کر کے بیچی جاتی ہیں معلوم ہوا ریبا ان چیزوں میں آئے گا جن کو ماپا جاتا ہو یا تولا جاتا ہو حدیث سے کیا پتہ چلا بھائی <سلام> ریبا کن <سلام> چیزوں میں آئے گا <سلام> ان کو ماپا جاتا ہو یا تولا جاتا ہو دیکھو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ اخذ کر رہے ہیں علت کو حدیث خدی بھائی اور نیز جنس کے بدلے جنس ذکر ہوئی بھائی جنس کے بدلے گندم کے بدلے کیا ذکر ہو رہی ہے گندم جو کے بدلے جو کھجور کے بدلے کھجور نمک کے بدلے نمک سونے کے بدلے سونا چاندی کے بدلے چاندی تو جینس کے بدلے وہ ہی جینس آ رہی ہے معلوم ہوا ربا کی علت جی तो یا تو ایک تو کیل یا وزن ہے اور دوسری جینس مولانا کیل یا وزن کیلی ہونی چاہیے چیز یا وزنی ہونی چاہیے اور دونوں طرف جینس بھی ایک ہو مولانا تو اس سورج کے اندر جب کیل یا وزن بھی پایا جائے اور جینس بھی ایک ہو تو اس صورت میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں دونوں طرف سے چیز بالکل برابر ہونی چاہیے مولانا بالکل برابر اور نیز نقد ہونی چاہیے ادھار بھی جائز نہیں بھائی ادھار بھی جائز صورت سمجھ میں آگئی سب کو دیکھیے مولانا کتاب پر بھائی کہتے ہیں اور ربا فی انفی کل او امو ربا حرام ہے ہر ماپی جانے والی چیز میں او موزون یا وزن کی جانے والی چیز میں دیکھا دو چیزیں آئی مولانا حدیث میں کچھ مکیلات تھیں اور کچھ موزونات تھیں دونوں کو ذکر کر دیا تو انہیں میں آئے گا معلوم ہوا آدتی چیزوں میں ربا نہیں آئے گا آدتی چیزوں میں ربا نہیں تو ربا حرام ہے ہر ماپی جانے والی اور وزن کی جانے والی چیزوں میں ایزا بھی بی کا مالانا جب اس کو بیچا جائے اسی کی جنس کے بدلے متفاقلان زیادتی کے ساتھ ہوئی. گندم کو گندم ہی کے بدلے بیچا ہے اور زیادت زیادتی کی ایک طرف کم ہے گندم دوسری طرف زیادہ ہے وہاں جی فل علت افی ہلکیل مال جینسی اویل وزن مال جنسی تو علت مولانا اس ربا کے کی اندر کیا آ کیل مال جنس کے کیل مال کیل ہو اور ساتھ کیا ہو جنس بھی ایک ہو بھائی چیز یا کیل والی ہوگی یا وزن والی ہوگی دونوں تو نہیں ہو سکتی ایک ہی چیز کیلی بھی ہو اور وزنی تو یا تو کیلی چیز آئے گی تو وہاں دیکھو کیل آ اور ساتھ پھر یہ دیکھو دوسری طرف بھی وہی جنس ہے یا جینس نہیں تو علت کیا ہوئی ربا ریبا کیل جنس بھائی دیکھو گندم کو گندم کے بدلے بیچا کیل آیا یا نہیں دونوں طرف کس قسم کی چیز ہے ماپی جانے والی ہے اور ادھر بھی گندم یہ بھی ماپی جاتی ہے ادھر بھی گندم وہ بھی ماپی اور جنس بھی آ گئی تو ربا کی علت آ گئی اب کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائے بلکہ بالکل برابری کے ساتھ بیچا جائے گا بھائی برابری کے ساتھ اندازے کے ساتھ بھی صحیح سا نہیں کیونکہ ربا کی حلت آ چکی مولانا اور ربا کی کیا علت ہے کیل مال جنس یا وزن مال جنس وزن مال جنس مسالان مولانا چینی کے بدلے چینی بیچتے ہیں آپ بھائی چینی کس میں سے ہے موزے سے وزنی ہے مالانا تو دیکھو جنس بھی ایک ہے اس طرف بھی چینی دوسری طرف سے بھی اوبز میں چینی مل رہی ہے اور یہ کس میں سے ہے موزونی تو دیکھو وزن مال جنس کے ربا کی علت آ گئی تو ربا کی علت کیا ہے کیل مال جنس یا وزن مال جنس گئی وزن مال جینس تو کہتے ہیں فل علت کی اول وزن جنسی تو علت اس کے اندر مولانا ربا میں کیل مال جنس ہے یا وزن جنس کے ساتھ اول موزون او جنسی ہی جب بیچا جائے کسی مکیلی چیز کو اسی کی جنس کے بدلے یا موزونی چیز کو اسی کی جنس کے بدلے مسلم مس لنبئی برابر کے بدلے برابر مثل کے بدلے مثل یعنی برابر ہو دونوں طرف جازل بے ہو تو بے جائز ہے وہ انتفا والا لمحے جز اور اگر تفاضل ہو مالانا زیادتی ہو مالانا پھر جائز نہیں بھائی زیادتی ہو تو جائز نہیں بھائی <بِمِسْلِن> اچھا بھائی پہلے کچھ مثالیں کر لیں مولانا کچھ مثالیں کر لیں تاکہ ربا کی بات آپ کے لیے اور واضح ہو جائے آپ <تصفح> مسئلے بتلاتے جائیں مولانا میں صورتیں پوچھوں گا کہاں ربا آتا ہے کہاں ربا نہیں آتا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو ایک من لوہا دیا اور اس سے دو من لوہا لے لیا اب آپ بتائیے ربا یہاں آئے گا یا نہیں بھائی ربا کی علت کیا چیز ہے کیل مال مال جنس یا وزن مال جنس اور لوہا کس طرح بیچا جاتا ہے وزن کر کے تو وزن بھی آ گیا اور دونوں طرف جنس بھی ایک ایک ہے تو ربا کے علت آ گئی لہذا اب ایک من لوہے کو ایک من لوہے کے بدلے بیچنا تو صحیح ہے لیکن اگر زیادتی کی جیسے اس صورت میں نے ذکر کی ایک طرف ایک من لوہا ہے ایک, من ایک طرف ایک من لوہا ہے اور دوسری طرف دو من لوہا ہے تو کیا آ زیادتی حالانکہ ربا کی علت پائی جا رہی ہے وزن مال جینس دونوں چیزیں ہیں تو اب زیادتی جائز نہیں اور اسی طرح ادھار بھی جائز نہیں ہے بھائی نقد ہو اور برابر ہو بالکل برابر ہو وزن کے اندر بھائی اندازے سے بیچنا بھی نہیں صحیح آپ کے پاس لوہا پڑا ادھر بھائی بھائی سامنے دوسرے کا لوہا وہ سامنے پڑا ہے آپ نے کہا یہ لوہا لے لو وہ لوہا مجھے دے دو بدلے میں آپ فوراً بھائی درمیان میں حکم آ جائے گا کیا حکم لگا دیں گے کہ ریبا یا علت پائی جا رہی ہے اور اس وقت دونوں طرف جینس بھی ایک ہے اور کیل یا وزن بھی پایا جا رہا ہے لہٰذا اندازے کے ساتھ بیچنا صحیح نہیں بلکہ کس طرح بیچنا ضروری ہے برابری کے ساتھ تو اندازے میں برابری ہوئی نہیں بھائی اندازے کی برابری کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ حقیقت برابری ہونی چاہیے اس کو بھی تولو اس کو بھی تولو لو بالکل برابر ہو تو ٹھیک ہے زیادتی ہے تو زیادتی کو ہٹا دو بس صحیح ہو جائے گی اگر زیادتی بیچ میں رہتی ہے اس طرف سے تو پھر کیا بن جائے کیا لازم آئے گا ریبا لازم آئے گا سود لازم آئے گا سمجھ میں آیا بھائی اور یاد رکھنا آگے تفصیل کتاب میں بھی بیان کریں گے ربا کی علت دو چیزیں ہو گئی والا دو چیزیں ایک کیل اور ساتھ اس کے جنس یا نا وزن ساتھ اس کے جس بھائی جنس تو یہ دو چیزیں ہیں جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں یعنی اس طرف بھی کیل ہے اس طرف بھی کیل ہے اور جینس بھی ایک ہے تو اس سورت میں آپ نے پڑھا ادھار بھی جائز نہیں اور جاتی بھی جائز نہیں تو جب دونوں پائی جائیں اور جب دونوں نہ ہوں دونوں نہ ہوں کیل یا کیل بھی نہیں ہے کیل یا وزن بھی نہیں ہے اور جینس بھی نہیں ہے تو اس صورت میں دونوں چیزیں جائز بھی جائز اور ادھار بھی جائز بھائی سورج سمجھ میں آ گئی کتنی چیزیں علت ذکر ربا کی بھائی دو چیزیں مارا نا اچھا دو چیزوں کو اور ذرا مختصر کر لیں مارا نا بات لمبی کرنا پڑتی ہے فکاہ کرام پھر کیر یا وزینی کہتے بھائی یہ تو لمبی بات ہو گئی کہ ربا کی علت کیا ہے کیر مال جینس کے یا وزن مال اور وزن کے لیے وہ ایک ہی لفظ بول دیتے ہیں قدر بھائی. کیا بول دیتے ہیں قدر قدر کا معنی کیا ہے اس میں کیا کیا داخل ہے کیل بھی اور وزن بھی تو قدر مال جنس کے یہ علت ہو گئی کس کی ربا سورج سمجھ میں آ رہی ہے پہلے مجھے دو دو, دو مرتبہ کہنا پڑتا تھا بھائی ربا کی علت ہے کیل مال جنس یا وزن مال اب میں مختصر بول رہا ہوں مولانا ربا کی علت ہے قدر معلجن کے بھائی قدر کے اندر کون دونوں چیزیں آ گئی بھی آ اور وزن بھی آ گیا مولانا جی تو اب یہ لفظ استعمال کریں گے ذرا آسانی رہے گی بھائی سمجھ میں آیا اور یہ یاد رکھنا ایک طرف کیلی ہو تو دوسری طرف بھی کیلی ہی ہونی چاہیے ایک طرف وزنی ہے تو دوسری طرف بھی وزنی ہی ہونی چاہیے بھائی اچھا اب آپ صورت مجھے بتلائیے یہ مالانا ایک آدمی نے بیسرے کے ساتھ اس سے ایک درجن انڈے دیے اور بدلے میں اس سے دو درجن انڈے لیے بھائی درست ہے یا ریبا لازم آئے گا جی دیکھو قدر ہے انڈوں کو تو ماپا جاتا ہے یا وزن کیا جاتا ہے نہیں قدر نہیں اور جنس ہے البتہ کیا ہے جنس جینس ایک ہے مولانا جینس ایک تو یاد رکھو جب دونوں پائے جائیں قدر بھی اور جنس بھی تو زیادتی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں لیکن دونوں میں سے اگر ایک پایا جائے تو پھر زیادتی تو جائز ہو جاتی ہے اور ادھار جائز نہیں رہتا مولانا جائے اور اگر دونوں ہی نہیں پائے جاتے قدر بھی نہیں ہے جنس بھی نہیں ہے تو پھر اس سورت کے اندر भी بھی جائے اور زیادتی بھی جائے تو कितनी کتنی چیزیں تھیں دو چیزیں قدر اور और اور منع بھی دو چیزیں تھیں کون سی زیاتی اور ادھار تو علت کتنی چیزیں دوبارہ جو دوہراؤ بھائی میں تکرار اس کرواتا ہوں بار بار تاکہ آپ کو یہی یاد ہو جائے علت کتنی چیزیں ہیں جو دو جو دو جو چیزیں جو کیا کیا قدر اور جن اور منع کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں اول جو کیا زیادتی اور ادھار بھائی زیادتی اور ادھار تو جب یہ دونوں چیزیں علت میں جو ہے دونوں چیزیں یہ دونوں پائی جائیں گی تو دونوں چیزیں منع ہوں گی جب قدر بھی ہو اور جنس بھی ہو تو اس صورت میں جاتی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز اور جب دونوں نہ پائی جائیں تو پھر دونوں جائز ہو جائیں گی جب قدر بھی نہ ہو اور جنس بھی نہ ہو تو زیادتی بھی جائز اور ادھار بھی نہیں جائز اور جب دونوں میں سے ایک چیز پائی جائے مثلاً صرف قدر پائی جا رہی ہے جنس نہیں پائی جا رہی تو اس صورت میں ادھر بھی ایک چیز آئے گی زیادتی تو جائز ہو جائے گی لیکن ادھار پھر بھی جائز نہیں ہوگا سورج سمجھ میں آگے بھائی قدر اور جنس میں سے جب ایک آ جائے تو ادھر بھی صرف ایک رہ جائے گی ایک منع ہوگی کون سی ادھار منا ہوگا اور زیادتی جائز ہو جائے گی اب آپ بتلائیے وہی سورن اور ایک آدمی کیا کر رہا ہے ایک درجن انڈے بیچ رہا ہے کتنے درجن انڈوں کے بدلے دو درجن, دو درجن انڈوں کے بدلے بھائی آپ بتلائیے جنس ہے کہ جنس نہیں ہے جنس ہے ایک ہے سبب آگیا مولانا اچھا دوسرا قدر ہے جیل بھی نہیں ہے اور وزن بھی جب تو جب ایک چیز پائی جائے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے زیادتی جائز ہے اور یہاں زیادتی ہے ایک طرف ایک درجن انڈے ہیں تو دوسری طرف دو درجن انڈے ہیں یہ زیادتی جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں لہذا نقد یہ معاملہ کرتے ہیں تو ٹھیک ادھار کرتے ہیں تو درست حقاطہ کہ اتنا ادھار بھی نہیں جائز کہ اس نے کہا بھئی تم یہی ہو میں یہ اپنی دکان سے نکال کے لے آؤں دو درجن انڈے نہیں بھائی اتنی محلت بھی نہیں ہو فور اسی وقت وہیں پہ نقد ہونا چاہیے وہ جائے گا دکان کے اندر سے نکال کر لائے گا کچھ دیر گزری یا نہیں مدت آ گئی یا نہیں آ ہم نے تو کہا تھا نقد ہونا چاہیے فوری بھائی تمام ہم والے ربویا میں اسی طرح بھائی اتنی محلت کی بھی اجازت نہیں بھائی کرنا ہے تو وہیں پر ورنہ درست نہیں ربا لازم آئے گا بیگ کو ختم کریں دوبارہ کر لینے سے بے صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی اب آپ بتائیے بھائی میں نے ایک شخص کو ایک کفیس گندم کا دیا اور اس سے دو کفیس جو کے لے لیے اب آپ بتائیے جنس ہے جنس نہیں ہے اور قدر ہے یہ بھی ماپی جانے والی چیز اور ایک طرف ماپی جانے والی ہو ایک طرف وزنی ہو تو اس کا ایسے نہیں تو ادھر بھی ماپی جانے والی چیز گندم کو بھی ماپا جاتا ہے دوسری طرف جو ہے اس کو بھی تو اب میں ایک کفیس گندم کا لے رہا ہوں اور دو کفیز کس کے لے رہا ہوں جو مم. کے تو آپ دو میں سے ایک چیز آ گئی جب ایک آ گئی تو زیادتی جائز ہے لہذا میں نے ایک کفیس گندم کا دیا اور دو کفیس جو کے لیے زیادتی آ گئی لیکن یہ زیادتی جائز ہے اور ادھار جائز نہیں ہے بھائی ادھار جائز دوسری صورت مولانا میں نے ایک شخص کو بھائی میں مثلا کپڑا دیا کون سا کپڑا اچھا ہوتا ہے بھائی جی اچھا کرنڈی کا اور کوئی خاص ن ہے اس کے اندر, خاص اسی کے اندر بھائی کرنڈی میں بھی تو قسمیں ہوں گی بہت زیادہ بھائی اچھا تو مثلاً بھائی ایک خاص قسم کی کرنڈی کا کپڑا وہ میں نے ایک شخص کو دس گز دیا اور اس سے کرنڈی ہی کا کپڑا پندرہ گز لے لیا آپ بتائیے مولانا جنس ہے یا جنس نہیں ہے جنس ہے لیکن قدر ہے نہیں اس کو ماپا بھی نہیں جاتا اس کو تو ناپا جاتا ہے تو ماپا بھی نہیں جاتا اور تولا بھی نہیں جاتا تو لہذا اس صورت میں زیادتی تو جائز لہذا دس گز دے کر پندرہ گز لینا صحیح لیکن ادھار جائز نہیں نقد ہونا چاہیے اچھا بھائی ایک ایک آدمی نے ایک شخص کو ایک کفیز مطلب ایک پیمانہ پیمانا جو بھی ہے اس کا یہ جو چونا ہے بھائی یہ چونا بھی کیسے بیچا جاتا تھا آج کل تو پتہ نہیں کیسے بیچتے ہیں پہلے اس کو ماپتے تھے بھائی اب تول کر بیچتے ہیں اچھا چلو تول کر تھا تو ایک شخص نے دوسرے کو مسن ایک من چونا دیا اور اس سے دو من چونا لے لیا آپ کیا کہیں گی یہ درست ہے یا درست نہیں بھائی <تصفح> کیا لازم آیا ریبا کیسے کیونکہ है بھی ہے دونوں طرف چونا ہے اور قدر بھی ہے یعنی ایک چیز بھی وزنی ہے دوسری بھی وزنی ہے تو دونوں طرف وزنی چیز آ گئی والا اور جینس بھی ہے مولانا تو اب زیادتی بھی جائز نہیں ایک من چونا دیا تو ایک ہی من چونا لے سکتا ہے زیادہ نہیں لے اور ادھار بھی جائز نہیں کوئی اب ایک مسئلہ آپ مجھے بتائیے میں نے ایک شخص کو ایک کفیس گندوم اور ایک کفیز چوکا دیا کیا دیا ایک خفیس گندم اور ایک کفیس جو اور اس سے دو کفیس گندم اور دو کفیس جو کے لے لیے مولانا آپ کیا حکم لگائیں گے ہاں بظاہر آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا یہاں ربا آ رہا ہے لیکن مولانا فقاہ کرام کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے ایک قفیز گندم اور ایک خفیس جو دے کر دو خفیس گندم اور دو خفیس جو پہ لے لینا بھائی کرام کہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر عقد کو کی تصحیح کی جائے اس کو صحیح قرار دیا جائے کسی طرح جتنی اصلاح ہو سکے اس کی اصلاح کر دی جائے جس حد تک بھائی جس حد تک کیا ہو سکے کسی عقد کی اصلاح ہو سکے وہ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو لہذا یہاں بھی اصلاح کی کوشش کی اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا کیسے بھائی دیکھو میں نے کیا دیا اس طرف سے ایک کفیس گندم اور ایک کفیس جاب اور ادھر کیا ملا مجھے اس دوسری طرف سے دو خفیس گندم اور دو خفیس جاب تو اب اگر گندم کو گندم کے بدلے قرار دے دیں ادھر ہے ایک کفیس گندم میں دے رہا ہوں اور دو کفیس گندم کے لے رہا ہوں تو جنس بھی ہے اور زیادتی بھی آ گئی مالانا قدر بھی ہے تو زیادتی جائز نہیں ہونی چاہیے ریبا لازم آئے گا اور جو کو اسی طرح جو کے بدلے قرار دے دیں تو ایک اس طرف سے ہے ایک کفیس جو اس طرف سے ہے دو کفیس جو تو قدر بھی ہے اور جنس بھی ہے لہذا کیا لازم آتا ہے ریبا لیکن میں نے کیا بتلا ہے کرام کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ بقدر الامکان کسی بھی معاملے کی اصلاح کی جائے تو چنانچہ یہاں یوں سمجھیں گے ہم کہ جنس کو خلاف جنس کے بدلے بیچا ہے اور عقد صحیح ہے بھائی کیا سمجھا جائے گا گندم کو کہ یہ جو ایک کفیس گندم دے رہا ہے اس کے بدلے میں گندم نہیں لے رہا بلکہ اس کے بدلے میں دو کفیس جو کے لے رہا ہے اور ادھر سے جو ایک کفیس جو کا لے رہا ہے اس کے بدلے میں کیا لے رہا ہے دو گندم کے لے رہا ہے تو دیکھو جنس کو جنس کے ساتھ رکھیں کے مقابلے میں رکھیں تو پھر تو ریبا لازم آتا ہے اور اگر جنس کو خلاف ال کے مقابلے میں لے جائیں تو پھر ربال لازم نہیں آتا لہٰذا یہ آفت صحیح ہے اور ہم یوں سمجھیں گے گندم کو جو کے بدلے میں بیچا گیا ہے اور جو کو گندم کے بدلے بیچا گیا ہے اور تو لہٰذا یہ درست ہے مولانا جاتی صورت میں جائز ہے البتہ ادار اس سورت میں بھی جائز نہیں ہے صورت سمجھ میں آ سب کو بھائی کہتے ہیں ولادی باسلم بھائی صورت ہے مسئلہ یہ آپ کے پاس سو کفیس گندم ہے بڑی اعلی قسم کی اور آپ کے ساتھی کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے بڑی ردی قسم کی اب آپ دونوں آپس میں بی کرنا چاہتے ہیں گندم کے بدلے گندم دینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی میری گندم تو سب سے اعلی کوالٹی کی ہے لہذا میں سو قفیز دوں گا تو بدلے میں آپ سے ہزار خفیس لوں گا بھائی سو کفیس کے بدلے کتنی کفیس گندم کیونکہ میری والی گندم عمدہ ہے آپ کی والی گندم بڑی ہی ردی ہے نہیں بھائی مولانا یہ جائز نہیں عمدہ اور ردی کا کوئی فرق نہیں بھائی جب ام والے جائیں عمدہ ہو یا ردی ہو کیا ضروری ہے برابری ضروری ہے برابری ضروری ہے سمجھ میں آیا بھائی برابری ضروری لہذا آپ سو کفیس گندم دیکھ کر کتنی گندم لے سکتے ہیں سو کفیس ہی لے سکتے ہیں سمجھ میں آیا ہاں اور طریقہ اختیار کر لیں پھر درست ہو جائے گا بھائی براہ راست نہ بیچیں گندم کو گندم کے بدلے ورنہ تو کیا لازم آئے گا ربا لازم آئے گا آپ یوں کریں یہیں پر دو بیا کر لیں بھائی کیا کر لیں یوں کرو بس صورت تھوڑی سی بدل لو مالانا کیسے آپ اس کو کہیں یہ جو میرے پاس سو فیصد گندم ہیں یہ میں نے آپ کو بیس ہزار روپئے میں فروخت کر دیے کیا کیے بیس ہزار روپے میں فروخت کر دیے تو اب جو آپ کے پاس اور وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا تو اب آپ کے پاس جو گندوں پڑی ہے اس کا مالک وہ بن گیا اور اب اس نے آپ کے کتنے پیسے دینے ہیں بیس ہزار روپے دینے ہیں اور آپ نے ضابطہ پڑا ہے سمن میں قبل القبض بھی تصرف جائز ہے جائزہ یا نہیں جائز ابھی پیسے آپ نے اسے وصول نہیں کیے ان پیسوں کے بدلے کوئی اور چیز لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے لے سکتے ہیں تو اب آپ اس کو کہتے ہیں بھائی میرے وہ بیس ہزار روپے کے بدلے مجھے کیا دے دو ایک ہزار خفیس یہ والی اپنی گندم دے دو وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے تو دیکھو آپ نے سمن میں تصرف کیا قبل الخب تو اب آپ اس کو وہ سو خفیس گندم دے دیں گے آپ کو وہ ہزار خفیس گندم دے دے گا تو کتنے اقد آ گئے مولانا دو آگئے. سورت سمجھ میں گئے یا سراہتن یوں کر لو بھائی آپ کہیں کہ میں نے اپنی یہ سو خفیس گندم آپ کو بیس ہزار روپے میں فروخت کر دی اور وہ کہتا ہے میں نے اپنی والی ایک ہزار خفیس آپ کو بیس ہزار میں فروخت کر دی تو دونوں طرف سے قبول آیا کتنی بیاہ آ گئی مولانا دو بیاہ مولانا اور اب مسالہ بھی صحیح ہوا ربا بھی لازم نہیں آیا کیونکہ آپ نے گندم کو گندم کے بدلے نہیں خریدا بلکہ کس کے بدلے خریدا ہے پیسوں کے بدلے خریدا ہے سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی تو دو بیا کر لو وہیں پر بھائی تو کہتے ہیں وَلَا الْجَيِّدِ جائز عمدہ کی بے ردی کے بدلے مِمَّا الرِّبا ان چیزوں کے اندر جن میں ربا ہوتا ہے اِلَّا مگر برابر برابر کے بدلے برابر وہ ادا عادم اور جب دونوں وصف معلوم ہو جائیں دونوں وصف نہ پائے جائیں بھئی کون سے دو وصف <تصفيق> ال جینس مان <والمان> الم <المزموم الیحی> ایک تو جنس ہے اور وہ سبب مانا کا کیا ترجمہ یہاں کریں علت اور سبب کے ترجمہ کریں جینس بھائی جینس اکیلی جنس تھی ربا کے علت یا کوئی اور چیز بھی ساتھ تھینس قدر تھی کیا تھی اور قدر میں کیا کیا چیزیں تھیں کیل اور وزن تھا اسی کو بیان کریں جینس وزمان المضم الس اور وہ سبب المضم الس کے ساتھ ملایا گیا ہے جینس کے ساتھ کیا سبب ملایا گیا تھا کیل ایک صورت تھی یا وزن دوسری صورت جب دونوں وسب معدوم ہو جائیں یعنی جینس اور وہ سبب المضموم ال جو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے اس سے مرا وزن یا کیل ہے حل تفاضولو تو زیاتی جائز, جائز, جائز ہے ون دیکھا دونوں وصف نہیں ہیں جنس بھی نہیں ہے اور قدر بھی نہیں حل تفاضول نسا زیاتی بھی جائز ہے مولانا ون نسا ادھار بھی جائز و عزا و یہ تسمیہ کا سیگا ہے و جدہ اور جب دونوں وہ دونوں پائے جائیں یعنی جنس بھی ہو اور قدر بھی ہو تو ہر امت تفاظ تو زیادتی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے کل شی نفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریمی تفاظ الفی ہی مکیر یہاں سے ایک اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں بھائی ضابطہ یاد رکھنا والا نہ جس چیز کے بارے میں حضور علیہ السلام نے تصریح فرما دی کہ یہ کیلی ہے کیلی ہے وہ ہمیشہ کیلی ہی شمار ہوگی اگرچہ لوگ اس کے اندر کیل کرنا چھوڑ دیں اور وزن کرنا شروع کر دیں مثلا گندم ہے بھائی حدیث میں وہ کیلی شمار ہوئی ہے ماپ کر برتن کے اندر ماپ کر بیچی جانے والی اب اگرچہ شہروں کے اندر لوگوں نے کیل کرنا اسے چھوڑ دیا وزن کیا جاتا ہے لیکن مولانا جب اس کی تسری ایک مرتبہ حدیث میں آ چکی ہے تو آپ وہ ہمیشہ کیا شمار ہوگی کیلی کیل کیل کیل کیل ہی شمار ہوگی اگرچہ لوگ اس میں کیل کرنا چھوڑ دیں اور جو چیز حدیث میں وزنی شمار ہوئی ہے وہ ہمیشہ وزنی ہی شمار ہوگی اگرچہ لوگ اس کے اندر وزن کرنا چھوڑ دیں اور اسے ماپنا شروع کر دیں بھائی پیمانہ نہیں بدل دیں اس کا سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وہ کل رشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریمی اور ہر ہر وہ چیز نسف نسفہ کا معنی ہے تشریح کرنا تشریح کرنا سراہتا کہنا واضح طور پر کہنا واضح طور پر وکل شی نس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر وہ چیز جس کی تصریح کی ہو حضور علیہ السلام نے اللہ تحریمی تفاظ الفی کہ اس، کس چیز پر تصریح کی ہو اللہ تحریم تفاظ الفیح اس میں تفاض کے حرام ہونے پر حضور علیہ السلام نے تصریح کی ہو اللہ تحریمی تفاظ الفی اس میں تفاضل کے حرام ہونے کی کیلن بعت بار کیل کے کیل کے اعتبار سے اس میں تفاض حرام ہے حضور علیہ السلام نے تصریح کی ہوا مکیل الآبن تو وہ کیا ہے مکیلی ہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان طرح کن نا سفی اگرچہ لوگ اس کے اندر کیل کو چھوڑ دیں وہ کون کون سی ہیں کیلی حدیث میں کہتے ہیں مثال کے طور پر گندم ہے جو ہے کھجور ہے اور نمک ہے مولانا یہ کیلی ہیں حدیث میں کیلی آئی ہیں تو ہمیشہ کیا شمار ہوں گی کیلی ہی شمار ہوں گی وکل شیء نصر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على تحریم التفاضل فيه وزنا فهو موزون ابدا اور ہر وہ چیز جس کی تسری کی ہو حضور علیہ السلام نے جس میں تصریح کی ہو حضور علیہ السلام نے على تحریم التفاضل فيه اس میں زیادتی کے حرام ہونے پر کے اس میں زیادتی کے حرام ہونے پر حضور علیہ السلام نے تصریح کی ہو وزنن بعت بار وزن کے کہ وزن کے اعتبار سے اس میں جاتی حرام ہے موزون ابداً تو وہ ہمیشہ موزون شمار ہوگی وہ ان طرق کا ناسل وزن فی ہی. اگرچہ لوگ اس میں وزن کرنا چھوڑ دیں اور کوئی نیا پیمانہ اختیار کر لیں یعنی ماپنا شروع کر دیں بھئی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں تصریح آئی ہے وزن بھئی کہتے ہیں مثل الزہبی والفزتی مثلنا سونا اور چاندی ہیں وما لم ینص علیہی اور وہ چیز جس کی تصریح نہیں کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکیلی ہے یا موزونی ہے فہو محمول على عادات ناس بھئی اور وہ چیز جس کی تصریح نہیں کی ہے حضوص صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مکیلی ہے یا موزومی ہے اس کا کیا کریں بھائی یہاں تو پھر اچھے چیزیں ہیں چیزیں تو بہت زیادہ ہیں تو کہتے ہیں بھائی اس میں لوگوں کی عادتوں کا اعتبار ہے اگر لوگ اس میں وزن کرتے ہیں تو وہ کیا شمار ہوگی وزن والی اگر لوگ اس کو ماپتے ہیں تو کیا شمار ہوگی کیلی شمار, جلی جلی جلی شمار جلی جلی جلی ہوگی اور اگر کوئی اور پیمامہ ہے تو اس کے مطابق کہتے ہیں وہ علی اور جس پر تسری نہیں کی حضور علیہ السلام نے محمول عَلَى عَادَات النَّاسِ تو وہ محمول ہے کس پر لوگوں کی عادتوں پر وہاں لوگوں کی عادتوں کا اعتبار کیا جائے گا وزنی شمار کرتے ہیں تو یہ اس کو بھی وزنی سمجھا جائے گا اور ماپتے ہیں, ہیں تو ماپی جانے والی چیز شمار ہوگی اچھا کیا ضابطہ سمجھ میں آیا یہاں سے بھائی خلاصہ کلام کیا ہوا جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی تصریح آئی ہے کہ وہ مافی جانے والی چیز ہے یعنی اس میں برابری معاف کے اعتبار سے ضروری ہے تو وہ اسے کیا شمار کریں گے ہم ہمیشہ کہہ لیں اور جس کے بارے میں تصریح آئی ہے کہ وہ اس میں زیادتی وزن کے اعتبار سے حرام ہے اس کو ہمیشہ کیا سمجھا جائے گا وزنی بھی سمجھا جائے گا اگرچہ لوگ اس میں وزن کرنا چھوڑ دیں کیا مانا اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ گندم کو آپ وزن کے اعتبار سے بیچ نہیں سکتے حضور حدیث میں چونکہ کیری ہونے کا ذکر آ گیا اس کا لہذا آپ گندم کو کیل کے ذریعے بیچا جائے گا وزن کر کے نہیں بیچ سکتے نہیں بھائی یہ معنی نہیں ہے معنی یہ ہے دیکھو تو ہم کرتے ہیں گندم وزن کر کے خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے بھائی آپ آٹا بھی خریدتے ہیں گندم بھی خریدتے ہیں دونوں کی چیزیں ہیں لیکن کیا کرتے ہیں ہم آج کل ان کو وزن کر کے خریدتے ہیں تو کیا یہ درست نہیں ہے نہیں بھائی نہیں یہ مانا نہیں عبارت کا مانا یہ کہ جب ان کو جن کے بدلے بیچا جائے گندم کو جب کس کے بدلے بیچا جائے گندم کے بدلے بیچا جائے تو برابری ضروری ہے یا نہیں برابری ضروری ہے لیکن جب اب جب برابری کرو گے تو برابری وزن کے ذریعے کبھی بھی نہیں کرو گے کس کے ذریعے ضروری ہے ضروری ہے ایک طرف سے بھی گندم ہے دوسری طرف سے بھی گندم ہے تو برابری ضروری ہے زیادتی حرام ہے مولانا برابری لیکن اب برابری آج کل تو لوگ وزن کر رہے ہیں نہیں وزن کے ذریعے برابری کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کے ذریعے کیا جائے گا برابری کو جس گندم کو بھی ماپو اس گندم کو بھی ماپو. ماپو. اب برابر ادھر سے بھی سو فقیر جائیں گے اور ادھر سے کتنے آ جائیں گے سو فقیر آ جائیں وزن کا اعتبار نہیں اس لیے کہ وزن کے اندر کمی بیشی ممکن ہے کیسے دیکھو آپ نے سو من گندم دی اور ادھر سے بھی کتنی لی سو من گندم لی لیکن اگر ان کو ماپنا شروع کرو تو بالکل برابر نکلیں گی ہو سکتا ہے ایک کی گندم تھوڑی سی وزنی ہو بھائی دانے ہوں تو لازمی بات ہے جب وزنی تھے تو سو من میں تھوڑے دانے آئے تو ادھر ماپو گے تو یہ اسی قفیز بنے اور دوسرے کے ماپے تو وہ سو قفیز بنے تو برابری ہوئی حالانکہ ان میں تو برابری کس اعتبار سے ضروری تھی کے اعتبار سے ضروری تھی لہذا جب ان چھ چیز چیزوں کو انہی کی جنس کے بدلے بیچا جائے تو اگر حدیث میں ان کے کیلی ہونے کی ذکر ہے تو ان کو بھی کس طرح کیا برابری کیسے کی جائے گی کیل کے اعتبار سے اور جن کے وزنی ہونے کا ذکر ہے وہاں برابری بھی کس طریقے پر کی جائے گی وزن کے ہاں اپنی جنس کے بدلے نہیں بیچتے کسی اور چیز کے بدلے بیچتے ہیں پھر جیسے مرضی بیچو پھر کیل کر کے بھی بیچ سکتے ہو اور وزن کر کے بھی کیونکہ جب جنس وہ نہیں ہے پھر تو زیادتی جائز ہو گئی مولانا برابری کی تو ضرورت ہی نہیں تو کیل تو ہم کس لیے قرار دیتے تھے ضروری تاکہ کیا ہو جائے برابری ہو جائے ربا سے ہم بچ جائیں بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ گئی چلیے بس مولانا ہدا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام